پترس میرے استاد مضمون مرید پور کا پیر اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا بعض اس بات پر بھی حیران ہے کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا اس کی وجہ سے پوش ہے کوئی کہتا ہے وہاں کئی ملازم تھا غبن کا الزام لگا ہجرت کرتے ہی بنی کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے فرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں خدا آپ سب کو انصاف کی توفیق دے قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں ہے۔ میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اس کے علاوہ نئی پودے سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اور صاف نظر آتے ہیں لیکن ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور وہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں یہ خبر اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے اس کی وجہ یہی بتا سکتا ہوں نہایت اعلی سے اعلی خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے میں نے شائستہ سے شائستہ دودھ مانو کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکا ہونے لگتا ہے ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا ہے مطلب یہ کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی میں پہلے بھی اکثر یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دول یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا سا بھی قصور نہ تھا بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین تسکین نقوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس کرایا لیکن یہ محض حاسدوں کی بدتی ہے بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے دو ایک مرتبہ باس تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سرہ ہے۔ جب کانگریس کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریر سنی دن بھر جلسے میں رہتا رات کو گھر آ کر اس کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجوں کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب اور احترام کے ساتھ کھولتے بلکہ بعض بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو کر لیتے خط کو خود پڑھتے پھر دوستوں کو سناتے پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب چڑھا بڑھا کر دوہراتے پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں دو مہینے تک جاری رہا پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا ایڈیٹر صاحب کا حلیہ یوں ہے کہ رنگ گندمی گفتگو فلسفیانہ شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچائیں نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ دیں ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی یہ بھی سننے میں آیا کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں بہرحال مرید پور کے بچے بچے نے میری قابلیت اور انشا پردازی اور صحیح دماغی اور جوش قومی کی داد دی میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا ایک دو شاعروں نے مجھ پر نظمیں لکھی جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں شائع ہوتی رہی میں اپنی اس عزت افضائی سے بے خبر تھا سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے مرید پور میں پوجا جاتا ہے میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطن فراموش کر چکا تھا مرید پر گزٹ کا میں خریدار نہ تھا بھتیجے نے میری زندگی میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برس بھی تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں. کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جل سے نکل آئے جس کسی کو جس کسی کو ایک میز ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا اس نے جلسے کا اعلان کر دیا جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں ہر کہوں میں آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفیض ہونے کے لیے بےتاب ہے مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی اثر ضرورت ہے لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے کیونکہ خارے وطن نہ سنبل و وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تین چار برآین قاتح کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا میں قائل ہو گیا میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک ہی لمحے میں چڑھ جاتا ہے اسی ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہوا اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا ایک آواز نے کہا ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے ہزارہ انسان تیرے منتظر ہیں اٹھ کے سرکڑوں لوگ تیرے لیے ماحذر لیے بیٹھے ہوں گے چنانچہ میں نے مرید کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں وزیر تار اطلاع دی کہ پندرہ دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پر پہنچ جاؤں گا اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے اے میرے دوستو ہندو و مسلمان ہی تو ہیں جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں جنہوں نے نفاق و پھوٹ کی طرف رجوع کیا تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں وغیرہ وغیرہ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے ایک جا والا قطبہ پڑھا تھا اسے نکال کر نئے سرے سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو وہ توڑ نہیں سکتے پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لڑکی لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جس سے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں اسی طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے اس کہانی کو بھی لکھ لیا اور تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں گھٹا سر پہ کی چھا رہی ہے فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے نبوست پسو پیش منڈلا رہی ہے یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم ہندوستان کے جس شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتری اشاع قلم بند کیے تھے اس کو کیا معلوم تھا کہ جو جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ علم ناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے آج ہندوستان کی یہ حالت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا افلاس غربت بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے ان تمام وجوہ کو دوہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں مثلا غیر ملکی حکومت آب و ہوا مغربی تہذیب لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ ملکے کریں آزاریاں ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل دس بارہ دن اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اس کا ایک کاغذ بنایا اور اس کاغذ پر یہ نوٹ کر لیا تاکہ جلسے سے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا نمبر ایک تمہید اشار حالی بلند اور دردناک آواز سے پڑھو نمبر دو ہندوستان کی موجودہ حالت افلاس بغض قومی رہنمان کی خودغرضی اس کی وجہ کیا غیر ملکی حکومت ہے کیا آب و ہوا ہے کیا مغربی تہذیب ہے نہیں تو پھر کیا ہے یہاں ایک وقفہ آئے جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین نے جلسہ پر ایک نظر ڈالوں نمبر چار پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں مسلمانوں کا نفاق ہے اب یہاں ناروں کے لیے وقفہ دو اس کا نقشہ کھینچو فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کہو اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ نمبر پانچ خاتمہ عام نسائے خصوصاً اتحاد کی تلقین پھر شیر پڑھو اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے